أولو بالله السمع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفه إن إنا أنزلنا الدورات فيها هدن ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفروا من كتاب الله وقاموا عليه شهداء فلا تخشو ولا تشتر ومن لم انزل هدن و نور اس میں ہدایت اور روشنی تھینا اسلام اس کے مطابق فرما بردار امبیا فیصلہ کرتے تھے ہادو ان لوگوں کے لیے جو یہودی بنے وحبارو اور علماء من کتاب ہی اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے وقان علیہ شہدا اور وہ اس پر گواہ تھے فلا سو تم لوگوں سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو وَلَا تشکرو بھی آیا کی سمن اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو یحم بیما اور جو اللہ کے نازر کردہ کے مطابق فیصلہ نہ کرے خا ل کا تو وہی لوگ کافر ہیں اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود کو تنبیح کی ہے جو زنا کی حد رجم سنسار کرنے کا انکار کرتے تھے اور ان کے لیے ترغیب ہے کہ وہ اپنے اخلاق اپنے انبیاء احبار علماء ربدانی کا مسلک اختیار کریں में اسرائیل میں بھی موسا علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تب بہت سے پیغمبر ایسے گزرے جن پر کوئی نئی کتاب نازل نہیں کی گئی تھی وہ تو پر ہی عمل کرتے تھے تو رات ہی کی دعوت دیتے تھے اسی کی نصیحت کرتے تھے توراط کے مطابق ہی لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے خود عیسیٰ علیہ سلامت السلام کو بھی کوئی نئی شریعت نہیں دی جی گئی بلکہ ان کی بے کا مقصد تورات کی شریعت کو ہی زندہ کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا ہم نے تورات نازل کی اس میں ہدایت تھی اور نور تھا اس کے مطابق اللہ کے فرما بردار انبیا یہودیوں کے لیے فیصلہ کیا کرتے تھے اور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 یہودیوں کے تورات کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے کیونکہ انبیاء نے انہیں اللہ کے کار تو کی تعلیم دی تھی اور اس تورات کا محافظ مقرر کیا تھا وہ کام والے اور وہ اس پر گواہ تھے گواہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تورات کے اللہ کی طرف سے ہونے پر گواہ تھے کہ رات واقع اللہ سبحانہ بہانا ہوا کی طرف سے ہی نازل کردہ ہے تو کی حفاظت کے لیے علماء اور اسی طرح ربانی رب والے لوگ اللہ والے لوگ یہ مقرر کیے گئے تھے مگر پرانے مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ساری کی ساری شریعت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 ربو اور سندھے میں تو قرآن پڑھنا ہی منع ہے ہاں تشہد میں قرآن دعائیں آئے دعائیں جو آئے وہ پڑھی جا سکتی تو یہ لما ذکر ہے قرآن اور حدیث کے مجموعے کا نام ذکر اللہ نے ناگر کیا ہے حدیث بھی قرآن بھی یہ اداہی اللہ نے جو اتاری ہے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالی نے خود لیا ہے تو چونکہ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 برابر تو نہیں ہو سکتی اس لیے تو رات میں تحریر تغیر اور تبدن پیدا ہو گیا جبکہ پرانے مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ترامین اور آپ کی حدیث آج تک محفوظ اور معمون ہیں فلا نہ سبق ہو نہیں بس لوگوں سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو یعنی تم بھی اپنے انبیاء اور بزرگوں کے نقشے قدم پر چلو یہ بوتھ کو کہا جا رہا ہے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 خریدا آیا میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ خریدو یہ نہیں کے زیادہ قیمت بندہ خریدنے ساری کی ساری بھی ہو آخرت کے مقابلے میں قلیل ہی ہے آخرت کے مقابلے میں یہ کلی اور تھوڑی ہی ہے تو لہذا دنیا بھی من سے ہٹ حاصل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ دکھانا ہوا تعالیٰ کے احکامات میں تغیر اور تبدل پیدا نہ کرو اور حق بات کہنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور آپ کی نشانیاں جو توات میں مجبور ہیں انہیں بیان کرنے میں لوگوں کی پرواہ نہ کرو لوگوں سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو اللہ کی ریتوں کے بدلے کوئی قیمت نہ خریدو اللہ کے احکامات کو بین لوگوں تک پہنچاؤ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 خواہشات کی پیروی نہ کریں ولا ہوا فی القان اللہ خواہشات کی پیروی نہ کرو وگرنہ یہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے دوسرا صحیح فیصلہ کرنے میں لوگوں سے نہ ڈرو فلا تک الناس لوگوں سے نہ ڈرو وہ مجھ سے ڈرو اور تیسری چیز ولا تشترو بھی آیا سمن میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ خریدو اور پھر اسی طرح اللہ تعالی نے رشوت لے کر غلط فیصلے کرنے سے لاسٹور بھی آیا پڑے اس میں یہ بھی داخل ہے رشوت اور جو مہوپور فیصلہ کروانے والے ان کو بھی منع کیا بلا قرو کہ مار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 اور بہتر قرار دے یا اپنے فیصلے کو قرآن و حدیث کے فیصلے کے برابر درجے کا سمجھے پھر اس پر کفر کا ستبہ لگے گا وغیرہ کفر کا ستبہ نہیں لگتا کچھ لوگوں نے یہ جو ہماری موجود عدالتیں ہیں یہ تہوتی عدالتیں تحوتی نظام اور تاحوتی پتہ نہیں ہر شے کو تبوتی بنانے کے سلے تو ان عدالتوں میں جو فیصلے ہوتے ہیں اس فیصلہ کرنے والے جج کو آپ تاغوت تاغوت بہت بڑا کفر ہوتا ہے عام کافر سے بڑا کافر ہوتا ہے تاغوت تاغت کسے کہتے ہیں جو خود کو خدائی صفات کا حامل سمجھے یا جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہو اور وہ اس کے راضی ہو وہ ہوتا ہے تاغوت اور یہ ہر کسی کو تابوت بنانے پہ جڑے یعنی کہ چھوٹے موٹے کافر کو تابوت نہیں کہتے تابوت بہت بڑا کافر ہوتا ہے تملے درجے کا تو ان کو تابوت کہنا انتہائی جہالت اور نادامی یہ اگر اگرچہ پاکستان میں مربج قانون کے فند ہیں اور پھر اس میں بھی وہ پہلو اختیار کرتے ہیں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 اگلی عدالت میں چلا جائے گا فیصلے کو چیلنج کر دے گا جج کی خیر نہیں وہ شاید زندہ ہی نہ بچے ایسے حالات ان کے خوف کی بھی پر اور کئی مجبوریوں کی وجہ سے وہ اس طرح کا فیصلہ نہیں کرتا کیوں نیچے گراؤنڈ نہیں ہے نبیت علی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے گراؤنڈ بنائی تھی زمین پر لوگ ایسے کھڑے کیے ایسا معاشرہ کام کیا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 اس معاشرے میں کہا جاتا ذانی کو سنسار کرو چور کا ہاتھ کاٹو کدھر کس نے کسی نے ماننا سید اللہ تعالیٰ کی روایت ہے اللہ تعالیٰ نے شراب کو اس طرح حرام کیا ہے نفرت دلائی پھر اور دلائی پھر اور نفرت دلائی, اور نفرت دلائی آخر کار آرام کرے اگر اللہ تعالیٰ پہلا ہی حکم یہ نازل کر دیتا کہ شراب نہ پیو تو تم نے کہنا ہم شراب نہیں چھوڑ سکتے پہلے سے ہن سازی کی اسے نفرت دلائی ہے کہتے ہو نماز کے قریب قریب ناسی ہوتا اس سے پیچھے ہٹایا جب لوگوں کے ذہن تیار ہو گئے اس کی خدمت نازد کرتی یعنی پہلے ذہن سازی ہے ذہن سازی شریعت میں کی ہے اس کے بعد یہ کام ہارا اب ہمارے معاشرے کی ذہن سازی نہیں ہے اور حکومت حکومت میں بیچاری گرمام ہے حکومت بھی یرمال ہے وہ بھی اپنے فیصلے خود سے نہیں کر سکتے تو اس لیے ان کو تعبت قرار دینا یا ان پر کفر کا فتویٰ لگانا ان کی تقسیل کرنا اور پھر ان کے خلاف چڑ دوڑنا ان کو قتل کرنے مارنے کے لیے یہ سراسر چہرت عمر ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے یہاں پہ کہا ہے ملم يحکم بما انصل اللہ صاحب احمد کا تو آگے دو باتیں اور بھی کہی ہیں فعلائی کا حمل فاسفون فلاح کا کہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے کافر ہیں فاسق ہیں اور ظالم ہیں تین یعنی سارے برابر نہیں ہوتے تین الگ الگ کیٹگریز ہیں کی تین درجات ہیں وقت نا علیہ اور ہم نے ان پر اس کتاب یعنی تورات میں لکھ دیا نفسی کے جان کے بدلے جان ہے آنکھ کے بدلے آنکھا بل انفی اور ناک کے بدلے ناک ودنا بل اور کان کے بدلے کان ون نہ اور دانت کے بدلے دان وور اور زخموں کا قاف ہے فبن تب بھی ہی تو پھر جو اس پس کا صدقہ کر دے فہ وار تم تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے کفارا اور جو اللہ کی نادر کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرے فل ظالم تو یہی لوگ ظالم ہیں اس آیت میں بھی اللہ نے یہود کو ڈانتا ہے یعنی انہوں نے جس طرح رجم کرنے کے حکم کو تبدیل کر دیا اسی طرح انہوں نے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 باب نمبر اکیس اور ففرا نمبر 23 تا پچیس میں یہ حکم موجود ہے مگر انہوں نے کیا کیا اس کو تبدیل کر کے بالکل معطل کر ڈالا تھا برابری کا جو بدلا ہے پساب کی برابری کا بدلا جان کے بدلے جان شریف ہو یا وزیر ہو برابر ہے آنکھ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 تو قاتل مرد کو ہی قتل کیا جائے اساخ میں برابر ہے کوئی فرق نہیں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المسلمون کا پتا کافا مسلمان ان کے خون برابر ہیں خواہ وہ بڑے قبیلے کا ہو کوئی چھوٹے قبیلے کا ہو کوئی سیدزاد ہے کوئی چودھری ہے کوئی کمی سارے برابر ہیں دیما خون ان کے برابر ہیں اس لیے کسی کے اوپر ظلم و ریاستی نہیں ہوگی اونچ بیچ کا تصور شریعت نے ختم کر دیا ہاں یہ ضرور ہے کہ کافر اور مسلم برابر نہیں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 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا کف قرار دیا ہے اب ہمارا معاملہ بڑا عجیب و غریب بنا ہوا ہے کہ کاخر مسلمانوں کو آ کے پتل کر جاتا ہے اور مسلمان اس کو کساسن پتر نہیں کر سکتے ہمارے ملک میں کیسی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 کے بعد لوگوں نے قرآن و سنت کے شریح خلاف ایسے احکام ایجاد کر لیے کہ جن کی موجودگی میں قصاص تقریباً ناممکن ہو کے رہ گیا آپ اٹھا کے دیکھ سارا اسی طرح ہر ہی ہر لہری ہے یہ جب تقسیل والا سیکھنا ہوتا تھا دو ہزار سات کے بعد تو وہ بڑی اس طرح کی باتیں کرتے تھے اور تقسیریوں کی اکثریت میجورٹی جو تھی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 پاکستان کے قانون میں مجھے کوئی شک ایسی بتا دو سوائے دو تین سکھوں کے دو یا تین ہیں صرف ان کے علاوہ کوئی ایک سکھ ایسی بتا دو جو فکا ہنسی کے خلاف ہو پانچ اس کے خلاف تو ٹھیک ہے میں مانتا ہوں ہیں لیکن فکا ہنسی کے خلاف بتا دو اگر تمہارا مفتی اسی فکا کے مطابق اپنے مدرسے میں بیٹھ کر فتوا دے اور اس فطبے پر عمل درامد بھی کیا جائے تو وہ مسلمان اور اسی خطوے کے مطابق اگر قاضی عدالت میں بیٹھ کے جج فیصلہ کر دے تو وہ کافر ایک کدھر کا انصاف ہے یا تو ان سو کا ہاتھ بھی کاخر قرار دھونا پہلے تو اتحاد میں کرو مفتیوں کے خلاف اپنے مولویوں کے خلاف تو پھر ادھر بھی آ جانا تو بہرحال یہ ایک بات آ گئی انہوں نے ایسے ایسے طریقے یاد کر رکھے ہیں جو پساس کو بالکل محتر کر کے رکھ دیتے ہیں تو بہرحال اللہ سبحانہ و سال نے اس اصول اور قانون کو رائج کیا ہے کہ پساس کو نافذ کیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مین ان کی ایک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 یہ ہے کہ سانس جو شریعت کا مطلوب و مقصود ہے اور پھر یہ مطلب ہے کہ جب یہ قاضی بنے تھے فکا ہنسی کے پھیلنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے نا کہ یہ قاضی بنے تھے اور جو قاضی ہو اور حاکم ہو اور حاکم کے مذہب پر ہی باقی لوگ ہوتے ہیں یہ نہیں کہ کی بڑی اللہ فکا اس لیے ہم زیادہ تعداد میں ہے یہ وجہ نہیں ہے وجہ یہ کہ یہ شاہی مذہب تھا جب یہ لوگ قاضی بنے تو اس وقت بھی کساس معطل کے رہ گیا حجوز اللہ کا نظام معطل کے رہ گیا آج بھی ویسے ہے وہی چیز ناسب ہے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 اس نے دہم لگایا اس کو معافی دے دے تو اللہ تعالی اتنا ہی اس کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا منتصدہ کا بھی فہوت فارت لاہو جو کساس کا سبقہ کر دے میں نے کسات لےتا سبکا کر دی فہبت فوارت لہو اس مع کرنے والے کے لیے گناہ ہوتا کفارا بن جائے گا اور جو اللہ کی نادل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا کا یہاں پہ دوسری بات آگے پچھلی آئنے کافر اور یہاں پہ آیا جو خلاف شریعت فیصلہ کرتا ہے وہ گزارے اس کے درمیان فرق آگے کر کے پڑھتے ہیں وہ فرینہ ادا آثاری ہندی بھی اور ہم نے ان کے پیچھے ان کے قدموں کے نشانوں پر عیسیٰ بن مریم کو بھیجا من جو اس سے پہلے تورات کی تصدیق کرنے والا تھا انجیل اور ہم نے اس کو انجیل دی ہی ہدم ونور اس میں ہدایت اور روشنی تھی تو میں بھی ہدایت اور نور اور انجیل میں بھی ہدایت اور نور ہم صدق علیمہ بین من منتھ اپنے سے پہلے کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والی تھی وہ ہدن اور ہدایت علیہ یعنی السلام کوئی نئی شریعت کا نیا دین لے کر نہیں آئے تھے بلکہ وہ خود بھی اسی شریعت پر چلتے تھے اور انجیل بھی اسی شریعت پر چلنے کا حکم دیتی تھی جو تورات کے اندر موجود تھی یعنی کہ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 ایک نکتا یا ایک شوشا تو رات سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے تو سو رات انجیل اور پھر قرآن مجید کے متعلق اللہ تعالی نے ہدایت ہونے اور نور ہونے کے اوساف جان کی تو کے بارے میں چیک ہدن کا نور اور انجیل کے بارے میں بھی کہا کہ یہ ہدن اور نور ہے تو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 يحكم اور جو اللہ کی نازر کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرے فلاح فاسم تو یہی لوگ فاسق ہیں نا فرمان ہیں انجین کے مطابق فیصلہ کرنے کے حکم میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ انجیل میں اللہ سبحانہ خانہ ہوا تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات اور نشانیاں بتائی ہیں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 کہ جب فیصلہ کرنے والا کفر کا ایسے کام کر کے فیصلہ کرے, فیصلہ کرے کتاب و سنت کے خلاف فیصلہ کرنے والا اپنے فیصلے کو کتاب و سنت کے فیصلے سے آگاہ اور برتر سمجھے یا اپنے فیصلے کو الہی احکامات کے برابر درجہ دے پھر یہ کفر ہے ایسا کرنے والا کافر ہو جاتا ہے ظالم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 رشوت کی خاطر اللہ کے نادر کردہ حکم کے خلاف فیصلہ کرنے والا یہ ظالم کافر نہیں ہو جائے گا ظالم ہے اور فاصل نافرمان نافرمان وہ ہے جو اللہ رب العالمین کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق فیصلہ اس لیے نہیں کرتا کہ یا تو اس نے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے بارے میں علم حاصل کرنے کی ضرورت محسوس ہی نہیں کی کہ اللہ فیصلہ کے بارے میں حیث اور ہے کر بیٹھ گیا فیصلہ کرنے کے لیے تو یہ نافرمان ہے یا اپنی کسی ذاتی غرض سے یا پھر کسی دوسرے کو کچھ فائدہ پہنچانے کے لیے مثال کے طور پہ جس طرح جنا ہے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 خلاف شریعت فیصلہ کرنا افر ہے آپ میرے پاس کیسے آئے ہیں پیدل چل کے آئے ہیں یا کسی گاڑی پہ نہیں کی میں موٹر سائیکل پہ اچھا موٹر سائیکل آپ نے روڈ کے دائیں طرف چرایا کہ بہی طرف جی بہی طرف اللہ نے فیصلہ کیا ہے شریعت بنائی ہے کہ دائیں طرف چرنا چاہیے راستے کے آپ اللہ کے حکم کے اللہ کی شریعت کے حکم کے برفر آپ سڑک کے بائی طرف ڈرائیو کر کے آئے ہیں اپنے سور کے مطابق پہلے تو کافر آپ ہو گئے اور اگر آپ ابھی تک کافر نہیں ہوئے بائی طرف ڈرائیو کر کے تو پھر اور بھی باقیوں کو مل بھی بخش دو پہلے اپنا فیصلہ کر لیں دو, دو چار منٹ بےچارا چپ چاہے بیٹھ گا کے چلا رہے ہیں یہ حالت ہے ان لوگوں کی اب ظاہر ہے کہ یہ قانون بن چکا ہے ہم پابند ہیں یہ تو جو قانون خاص قسم کے لوگ ہیں وہ اس کے اوپر فیصلہ کریں اور وہ بھی سوچتے ہیں کہ شوق ہم نے پوری قوم کو کبو بنایا ہوا ہے تو یا قدم سجو بنائیں گے تو یہ ایکسیڈنٹ ہی کریں گے یہ چیزیں پیش نظر ہیں برطانیہ کے غور حکومت سے لے کے ہم نے خبو کیا ہوا لوگوں نے انگریزوں نے اور ہم کبو بنے ہوئے ہیں تو سجو یا قدم بننا اتنا آسان کام نہیں ہے تو اس کے لیے بڑے پیمانے پر تربیتی ورک شاپس اور اس طرح کے معاملات جو لوگ باہر ممالک میں جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں تقریباً ہر ملک میں دائیں طرف ڈرائیو کی جاتی ہے یہی یہ بیماری ہے باش تو یہ ہمارے پر مسرت ہے اس کو دور کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے جن لوگوں کو اجراط ہے ان معاملات کا وہ سمجھتے ہیں تو وہ بیچارے جاہل سے ہوتے, ہوتے ہیں اس کے اندر کافر کافر کی توپ چلا کے جاتے ہیں ماشرد, ماشرد.